اور جاننا ہے درازانی بن منقلبتی وبیہاکہ تنا صلی اللہ علیہ وسلم مظرف تھا مغرب خلافات مقام احرام درے والا مطبیم کے متریفہ دوبارہ دو نواف الما کی مختلف ذات اللہ مصدرہ گھر معلومی کی کھڑی دی سمت صلی المغرب و صلی اللہ بعضہ رکھاتے داگر رکھاتے ہیں دا مغرب دیا شراہو نماز سے اندری حیثیت باہر با راجہ اللہ راچی دو مضربہ کی من خلق وقت وقت بانی لاتلو سراتی سراتا کرے, دے چاندے کرے دے دو جو روات ہم نہم نہ مساب دارے جماعتی ذکر کر کے درود عبد اللہ <سؤال> علیہ وسلم کو اور حضرت قمر علی بھی کہ رکعاتیں ٹھڑی اور سنہ عبد اللہ علیہ وسلم امر نو برباد کے ذکر کے یہ چاران فوند انسانین تو سامر نو برباد کے انا فوند انسانین بیدو قد صفصل ذراری ذراری تناسب کو پیش اور دیکھ روح ذکر کے انہوں سامت و نزید انہوں سمائے اکود دخار سنداسا من عرقا دعاوش نبیر السلام دارفاتنا فنظر الشعاب کل شفا تنگی کی شعاب اگا تنگیہ و ذریع تولے کینی کی فمیند دوگرون کی قبال متوزعہ و لمس بغیل حضور دنہم اس پر قبول دمخصدہ یا فیدبال در چٹول آزائے ولی رہ لم اقصر آزائف اللہا نقصان بابات باغا فد باج تولندمو نميندا حکومت صاحب قد با عادت, فاید فاید عادت دل دل دل دل سے نمازہ چذری دے ذلیویندر پس لگا معنا مے دار توجہ فاسبرہ کامل قودسرہ در تو جلال ذکر کے جدا ہو دمکی وضو کرے ہو یوز رہنداں کرے نا کوئی شہید اور نور نالا نور دائیل بتا ہے مہد کہ پسر بھیل سراعہ ضروری دائیں کو ضرور نہیں دائیں شوافی میں ضرور دائیں آج میں ضرور دائیں متلکن فیض رفیط ہو لیشی کی, کی جی دا سے پہل ہو کی انا آپ یہ دفار حضور ضروری کافی کیجئی تو توازدہ فاظر بگا ادام کیجئی شکی عروض دائن سراعہ فاظر بھائی صلی اللہ علیہ وسلم سمآتی وزرات صلی اللہ المغرم و سمانہ حکل الہ کے طالبان سلام ہرو خوراک میں دا کا سفر کے کا صلیمر شاہی جا اجتماعا سلاتے ہیں ہی جا اجتماعا الناس للعباد ہر یو اقامت سلات جو اقامت سلات ولمن سب احمیانا ہمارا میند کی نوافر ونکلا اولی رسل قلی و لا علا عسر كل واحد منہما لازم خارجی سوالت ومکی رشی دیر خارج صدقی رج نوافر دی و لا علا عسر كل واحد منہما حضرتنا خالد بن اسود نے فرمایا کہ صلاهات نے سلمان ملار نے فرمایا کہ صلاهات نے یاران نے چاہین صلاهات نے عابد نے کہا لیکن کی سنتیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پر درہم کے نشتے دی یہی چیز دا محول باغا والے وردی فضیلت حاصل ہا راجاوں فجر رات کی جماع جہادۃ الوداع المکرب محقا مدعان قامت محقا مدعان قامت مظاہد مختلف تی دو اختلاف دروات تی دو خصوصا روادت عبداللہ مرد مختلف تی مصرح دو شوافیر مشہور دا دے کہ جمد عرفات کیم جم ازانو مئی قامتین دی جمد و مظلوی کیم ازانو مئی قامتین دی مصرح کن احناب مشہور شلو فتحان شکو جمد عرفات کی ازانوں میں اقامت دیں گی دی اور پر جوز ان مذہروں کی ازانوں میں اقامتوں دیں, دیں اور ہوتا دا دکھر کہی کلک اشتلاف رائے چیزا مسئلہ کشمیر احمد تا دکھر کی انہی بے زہار حکمت تفتار دے رواب مصطریب دے مصطریب دی جانتا کہ دو اقامت تذکر شک کلما دکھر نمک تفتار دے دا دا دکھر اقامت پر کام سے دفار دے اعلان کے وقت حاج الالاب ذمارفات نے عرض کی کہ کہ تم تاجيل تو ماضی گرد حاضر ہے تحویل تو وقت ماضی منتفر منتقل دیتا بلکہ للتاجيل دیں سر خدامو دیر سروات مشکل روان دراغے فرق فرق تاجيل الالوکو تھا تو تو کو کہ کوکو تو فوز دار شے کوکو کی فصل پہ شہر رانی شے ما تو پر پتہ کو قائم ملتے نہیں حکمت کا تا جیذ سلاطین کے دد وجل کی تحریش ہے نمازے گر غلط تا دے ان پارہ تا جیذ الرو کو اور پارہ تو ذو کو اور اگر بچے فسری الچ کو کو کی بشار والے دیکھو جناب اصل کہ اذانیں سے حضور نے کہ مین یہ اقامت کی ہوئی ہے اور ازان نصر مشتر ہے دلیم اور دعوضی اقامت ازامت صدر شوافی ہو جا ہمارا بلا ہوئی ہے انسلورم ازان اقامت کدامت سے مشہور دہنا پھلے ہوئی ہے اور تنظم وکدام باپ مناقت امام بخاری لہر یا تو فارزان اقامت اینی بھی ازانی ایک اقامت این قدم لازم صحیح امسکر من قصر وقامل کل واحد من هما معلومی مختار مختار مغالق دی وزیاد اختراف پر وقت عبداللہ مرچید آگنا ازانین منقوض دی ازان واحد منقوض دی اقامتین منقوض دی اقامت واحد منقوض دی او واحد دی اقامتین منقوض دی او ازانو بیقامتون منقوض دی کل من مرفعان کل موقع بر حج عبداللہ فاتحیٰ من مضربہ دا عبد الرحمٰن عبد الحسد تحین الآز مسودہ ہیں مغرباد روٹی اخڑنا میں امر کو قران فرمایا صحیح تفقہ قامت دین دردان قامت اخلاق یہ کہ میں قامت تعذراغلے احمد پاپا صلی اللہ <سؤال> علیہ تسبیح غالب یہ کہ قامت واحد میں اور صورت کے چھپصل نہیں لاگلے میں قامت مرتشتیں تفصل راشی قرات کا اثر یا دیکھو نے تو سامان ترا میں فقابش کام پہ کی نہ کہ میں واضع کے تاوت کے امام احمد پاپا صلی اللہ علیہ تو خلاف راست ہمیں تا قائد تعویٰ واحد کو صرف دادا من فصل کی قال امر و لا دا عشق لا علم شق الا من ظہیر دا عمر و خالد خواب عمر و خالد دا اراء گمان کندا قال علم من ظہیر سمسلللہ شارک آجید قلما ترفج قال اِنن نبیر صلی اللہ علیہ وسلم قانا لے جہاز ایساں ال لحاظ یہ طرح نبی علیہ السلام ہمند تھا کہ یہ دماغوں کا لحاظ لحاظ ال لحاظ نے پجے لیکن ال لحاظ یہ طرح ان درما کا مل المقام مر مداف سے مقام دج میں فارشد دے مل لحاظ ال اور ذن مارو کے اللہ حاضر وما وقت کی منتقل چرس رام تاپنا مندر علامہ قاسم عطا پس انتظار مسلمان فجر بیمار مزاج دیتا کہ طاقت تو مطالعه دے بارے میں اتنا سرمت فجر ہییناں جب فجر بظہر فجر لگن دے ایام جب یو اپ نبی صلی اللہ بہت من خطرے میں چاہتا چاہیے بریانی بڑا